وہ جو اپنی مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں چھپے اور ظاہر ان کے لیے انکانی انعام حصہ ہے ان کے رب کے پاس ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم